بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سافٹ ویئر انجینئرنگ کے لیکچر نمبر 37 کے ساتھ میں ایک بار پھر آپ کے ساتھ آپ کے سامنے فخر لو تھی سافٹ ویئر انجینئرنگ کے لیکچر نمبر 36 میں وی اسٹارٹیڈ ٹو ڈسکس سافٹ ویئر ٹیسٹنگ سافٹ ویئر ٹیسٹنگ کیا چیز ہے اور یہ کس طریقے سے کی جاتی ہے آج ہم اسی سلسلے میں اپنی گفتگو کو انشاءاللہ جاری رکھیں گے سافٹ ٹیسٹنگ کے حوالے سے اپنی گفتگو آگے بڑھانے سے پہلے میں چاہتا ہوں کہ پچھلے لیکچر میں جو ہم نے جو باتیں کی ذرا ایک نظر ان کو دیکھ لیں اور تھوڑا سا ان کو دہرا لیں تو آئیے چلتے ہیں پچھلے لیکچر کا ذرا ریکیپ دیکھتے ہیں ریکیپ آف دا پریویس لیکچر پچھلے لیکچر میں ہم نے چند چیزیں جن کے بارے میں بات کی سافٹ ٹیسٹنگ کے حوالے سے جو میں چاہتا ہوں کہ ایک بار پھر ہم ان کو دہرا سب سے پہلے ویریفکیشن اینڈ ویلیڈیشن کی بات ویریفیکیشن اینڈ ویلیڈیشن جب آپ اپنا سافٹ بناتے ہیں آپ کو دو حوالوں سے اس سافٹ ویئر کو ٹیسٹ کرنے کی ضرورت ہے اس سافٹ ویئر کو جانچنے کی ضرورت ہے اس کو دیکھنے کی ضرورت ہے کہ اس میں کوئی پرابلمس تو نہیں ہیں ویریفیکیشن کیا چیز ہے ویریفکیشن اس چیز کا نام ہے کہ آپ اس چیز کو ڈٹرمن کرتے ہیں کہ کیا یہ آپ کا جو ویئر ہے یہ آپ کی جو اسپیسیفکیشن جو سسٹم کی لکھی گئی ہیں ان کو فلفل کر رہا ہے ان ایکسپیکٹیشنز پہ پورا اتر رہا ہے کہ نہیں اور ویلیڈیشن کس چیز کا نام ہے ویلیڈیشن اس چیز کا نام ہے کہ جو یوزر اس سافٹ ویئر سے جو ایکسپیکٹ کر رہا ہے کیا یہ سافٹ ویئر ان ایکسپیکٹیشنز کو میٹ کر رہا ہے کہ نہیں دز ویریفکیشن اینڈ ویلیڈیشن وانس اگین کیا آپ کا سسٹم اسپیسیفکیشن پہ پورا اتر رہا ہے اور کیا آپ کا سسٹم یوزر کی ایکسپیکٹیشنز کو میٹ کر رہا ہے پچھلی بار ہم نے اس حوالے سے دو جملے بولے تھے ویریفیکیشن کے حوالے سے جو ہم نے بات کی تھی وہ یہ تھی کہ وی ٹرائی ٹو ڈیٹرمن whether the سسٹم دیٹ وی ہیو بلٹ از اکارڈنگ ٹو اٹ اسپیسیفکیشن سو ہیو یو بلڈ دا سسٹم رائٹ اور دوسرا ویلیڈیشن جو ہے کہ سسٹم اکارڈنگ ٹو دی یوزرٹیشن دیٹ از ہیو وی بلڈ سسٹم تو رائٹ right سسٹم اور سسٹم رائٹ right, یہ دو چیزیں ویریفیکیشن اینڈ ویلیڈیشن کے حوالے سے یہ آپ کو یاد رکھنی چاہیے دوسری ایک امپورٹنٹ بات جو ہم نے سافٹ ویئر ٹیسٹنگ کے حوالے سے کی تھی وہ یہ تھی کہ سافٹ ویئر ٹیسٹنگ کی لمیٹیشن کیا ہیں یہ بات آپ کو ہمیشہ یاد رکھنی چاہیے کہ کبھی بھی ہم سافٹ ویئر کو کمپلیٹلی ٹیسٹ نہیں کر سکتے یہ سافٹ ویئر کبھی بھی آپ کا ٹیسٹ اتنا نہیں ہو سکتا کہ آپ یہ پروف کر سکیں کہ یہ سافٹ ویئر بالکل ٹھیک ہے اس میں کسی قسم کی کوئی غلطی نہیں ہے ٹیسٹنگ کین اونلی انہینس دا لیول آف انیٹ پیس آف سافٹ ویئر جو جس کو آپ ٹیسٹ کر رہے ہیں تو آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہاں یہ میں نے کافی اس کی ٹیسٹنگ کر لی ہے بظاہر یہ ٹھیک کام کر رہا ہے لیکن کبھی بھی یہ نہیں کہا جا سکتا کہ اس میں کسی قسم کی کوئی ایرر نہیں ہے تو یہ ٹیسٹنگ کی لمیٹیشن ہے اس چیز کو یاد رکھنا اس چیز کا خیال رکھنا بڑا ضروری ہے ایک اور امپارٹنٹ چیز جو آپ کو ہمیشہ خیال رکھنے کی ضرورت ہے وہ یہ ہے کہ ٹیسٹنگ کا آبجیکٹو کیا ہے ٹیسٹنگ کا آبجیکٹو ہے ٹو ڈسکور اور انکور ایررس ہڈن ان یور سافٹ آپ کے سافٹ میں جو ایرر چھپی ہوئی ہیں ان کو ہائی کرنا ان کو آئیڈینٹیفائی کرنا تاکہ ان کو یوز سے پہلے جو سافٹ ویئر میں جانے سے پہلے ان کو ٹھیک کیا جا سکے یہ آبجیکٹو جو ہے یہ اس حوالے سے ایک انتہائی امپورٹنٹ چیز ہے وہ یہ ہے کہ آبجیکٹو جو میں تھوڑی دیر پہلے لمیٹیشن کی بات کی تھی یہ اس سے ریلیٹڈ ہی بات ہے کہ یہ چیز آپ نہیں ڈٹرمن کرتے کہ یہ سافٹ ویئر ٹھیک ہے آبجیکٹو از ٹو ٹرائی ٹو بریک دس سسٹم تو اچھا جو سافٹ ویئر ٹیسٹر ہے وہ سافٹ ویئر اس طریقے سے ٹیسٹ کرے گا جس میں سافٹ ویئر کو بریک کرنے کے چانسز زیادہ ہوں گے ہمیشہ جو ذہن میں جو چیز ہونی چاہیے وہ یہ ہونی چاہیے کہ کس طریقے سے میں سافٹ ویئر کو ٹیسٹ کروں تاکہ میں اس سافٹ ویئر کو بریک کر سکوں امپورٹنٹ چیز لمیٹ اور آبجیکٹو کے حوالے سے یہ ہے کہ ہم یہ بات طے کر چکے ہیں کہ سافٹ ویئر کو کمپلیٹلی ٹیسٹ کرنا پوسیبل نہیں ہے تو اب افیکٹیو لی ہم سوفیر کو کیسے ٹیسٹ کریں افیکٹیو کیا مطلب کہ کم سے کم ٹیسٹ کیسز میں زیادہ سے زیادہ ایررز ہم ڈسکور کریں اور اس کے ساتھ ساتھ ہم تقریبا کوشش کریں کہ سسٹم کو ہر طریقے سے ٹیسٹ بھی کر لیا جائے لیکن نمبر آف ٹیسٹ کیسز جو آپ کو منیمالی ریکوائرڈ ہیں اس سے بہت زیادہ نہ ہوں تو کم ٹیسٹ کیسز ہوں لیکن سسٹم کی ٹیسٹنگ یا اس کی کوریج اس کے ڈفرنٹ ایسپیکٹس جن کو آپ دیکھ رہے ہیں وہ سارے کے سارے کور کرنے کی ہم کوشش کریں تو یہ ٹیسٹ کی یا کی, کی کے حوالے سے یہ بات ہے اور اس میں جو امپورٹینٹ چیز ٹو ریمبر ایز کہ جو ایک اچھا ٹیسٹر ہے اس کا کام صرف سسٹم کو یہ نہیں ہے کہ آپ سسٹم نے کچھ لایا اور اس کو ٹیسٹ کرنا شروع کر دیا بلکہ ایک اچھا ٹیسٹر جو ہے وہ کم سے کم ریسورسز میں سسٹم کو زیادہ سے زیادہ ٹیسٹ کرے گا is, you have the اس سافٹ ویئر کو اچھے طریقے سے سمجھنا اس کے ریکوائرمنٹس کو اس کی ایکسپیکٹیشنز جو سافٹ ویئر سے ہیں ان کو اچھے طریقے سے سمجھنا اینالائز کرنا ڈفرنٹ کے بارے میں سوچنا اور پھر یہ طے کرنا کہ اس سسٹم کو کیسے ٹیسٹ کیا جائے جس میں اس میں پرابلمس جو اگر چھپے ہوئے ہیں ان کو ہائی لائٹ کرنے میں آسانی ہو یا زیادہ سے زیادہ پرابلمس کو کیسے آپ ڈسکور کر سکتے ہیں کیسے آپ ہائی لائٹ کر سکتے ہیں تو ٹیسٹنگ کی افیکٹونیس ایک ٹیسٹر کی کوالٹی پہ ڈپینڈ کرتی ہے اگر اچھا ٹیسٹر ہوگا میتھوٹیکلی کام کرے گا ارگنائز طریقے سے کام کرے گا سسٹم کو انالائز کر کے پلان کر کے کام کرے گا تو وہ ٹیسٹنگ بہتر ہوگی ایک آپ ہاک قسم کی ٹیسٹنگ کریں گے تو ہو سکتا ہے کہ آپ ٹائم تو زیادہ لگائیں ایفرٹ تو زیادہ لگائیں لیکن جو آپ کی, کیونکہ میتھوڈیکل آپ کی اپروچ نہیں ہے اس وجہ سے آپ کی ٹیسٹنگ ایررز کو ڈسکور کرنے میں ناکام رہے گی سو so, یہ امپارٹنٹ چیزیں ہیں جو پچھلے لیکچر میں ہم نے بات کی یہ چیزیں آپ ہمیشہ ذہن میں رکھیے گا ٹیسٹنگ کے حوالے سے آئیے ذرا آج چلتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ ٹیسٹنگ اور ڈیولپمنٹ کا آپس میں کیا تعلق ہے جس طریقے سے میں نے بات کی پہلے بھی کہ ٹیسٹنگ ایک بڑی انلیٹیکل ایکٹیویٹی اس میں شامل ہے ٹیسٹنگ از ناٹ سمپلی the آن دا کی بورڈ اینڈ یو نو اسٹارٹ یوزنگیشن دین سیگ کےچا کوئی چیز سامنے آتی ہے تو وہ ڈیفیکٹ رپورٹ ہو گیا اگر کوئی چیز سامنے نہیں آئی تو ٹھیک ہے ٹیسٹنگ ہو گئی ٹیسٹنگ از ایکسپلورنگ دا سسٹم ان این آرگنائز اینڈ میتھوڈیکل فیشن کہ وہ آپ اس کو پورے کا پورا سسٹم کو چلائیں بھی اس کو استعمال بھی کریں اور اس کے کارنرس پہ اس کے جہاں پر چھپے ہوئے ہیں یہ مختلف بگس مختلف ڈفیکٹس ان کو سامنے لے کے آئیں ڈیولپمنٹ اور ٹیسٹنگ جو ہے یہ دو ذرا کنٹروڈکٹری سی سارٹ آف چیزیں ہیں جن کے بارے میں سمجھنا بڑا ضروری ہے ڈیولپمنٹ جو ہے ڈیولپمنٹ ایک کریٹو ایکٹیویٹی ہے کریٹو ایکٹیویٹی کس طریقے سے ہے یو آر ٹرائنگ ٹو میک دس سسٹم آن دی ادر ہینڈ ٹیسٹنگ جو ہے یہ ایک ڈسٹرکٹیو ایکٹیویٹی ہے ڈسٹرکٹو ایکٹیویٹی یہ کس طریقے سے ہے ایز اے ٹیسٹر یور جاب از ٹو بریک دا سسٹم تو ڈیولپر کا کام ہے سسٹم کو بنانا ٹیسٹر کا کام ہے سسٹم کو بریک کرنا دو مختلف طریقوں سے اس سسٹم کو دیکھا جاتا ہے ایک نے بنانا ہے اور دوسرے نے کوشش کرنی ہے کہ جو اس نے کام کیا ہے اس میں کوئی غلطی نکال لی جائے اس کو ثابت کیا جائے کہ یہ غلط ہے اس میں کوئی پرابلم ہے تو ٹیسٹنگ اور ڈیولپمنٹ ایک بالکل اپوزٹ مائنڈ سیٹ سے کام کرتے ہیں اس چیز میں میں ذرا تھوڑا سا آگے چل کے اور ذرا ڈیٹیل میں بات کروں گا یہ ایک امپورٹنٹ کانسیپٹ ہے اس چیز کو یاد رکھنا ہے کہ یہ ٹیسٹنگ اور ڈیولپمنٹ کا آپس میں کیسے تعلق ہے کس طریقے سے وہ سسٹم کو دیکھتے ہیں کس طریقے سے وہ سسٹم کو اینالائز کرتے ہیں لیکن بہرحال ایک امپورٹینٹ چیز جو ہے یاد رکھنی وہ یہ ہے کہ جو ایک ٹیسٹر جو ہے وہ بھی سسٹم کو اسپیسیفکیشن کو اس کی ریکوائرمنٹ کو انالائز کرے گا اور اسی انالیس کے نتیجے میں ہی اس کے سامنے ایک اچھا سیٹ اف ٹیسٹ کیسز آئے گا اونلی دین کین ہی ڈیزائن گڈ سیٹ آف ٹیسٹ کیسز دیٹ کین ڈسکور اور اگر وہ انالیس فیس سے نہیں گزرتا تو پھر یہ اچھا ٹیسٹ کیس بنانے میں کامیاب نہیں ہوگا ٹیسٹنگ اور ڈیولپمنٹ ایک سارٹ آف دو پیرل ایکٹیویٹیز ہیں میں یہ اس چیز کی وضاحت آپ کو یہ ڈائگرام کے ذریعے کروں گا کوشش کرتا ہوں کہ آپ کو یہ بات سمجھ آ کہ یہ کس طریقے سے پیرل ایکٹیویٹیز ہیں کس طریقے سے یہ دو مختلف چیزیں ہیں دو مختلف ریلیٹھوٹیز چل رہی ہوتی ہے یہ بیسکلی ڈائگری ہے اس میں FS is the starting point. FS میں اس ٹیسٹنگ کی بات کر رہا ہوں جو ویریفیکیشنز کا جس سے تعلق ہے وہ والی ٹیسٹنگ جس میں ہم یہ ویریفائی کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ آپ کا سافٹ ویئر جو ہے یہ سپیسیفیکیشنز کو میٹ کر رہا ہے تو یہ بیسیکلی آر وی بلڈنگ دی پروڈکٹ رائٹ یہ وہ والی ٹیسٹنگ ہے یہ اس چیز کو ڈٹرمن کرنے کی کوشش ہے تو ایف ایس از دا بیس ڈاکومنٹ جو دونوں تھریڈز کے لیے جو ڈیولپمنٹ کی ایکٹیویٹیز ہے جو رائٹ right سائڈ پہ جو دو باکز آپ کو نظر آ رہے ہیں اور جو ٹیسٹنگ کی ایکٹیویٹیز ہے جو لیفٹ سائٹ پہ دو باکز آپ کو نظر آ رہے ہیں ان دونوں کے لیے فنکشنل ڈاکیومنٹ دونوں نے اپنی ان پٹ اسی فنکشنل ڈاکومنٹ سے لینی ہے ان دا کیس آف ڈیولپمنٹ ٹیم ڈیولپمنٹ ٹیم اس فنکشنل ڈاکومنٹ کو دیکھے گی اس کے بعد اسپیسیفکیشن کو اینالائز کرے گی ڈیزائن کرے گی اپنے سسٹم کو اس کے بعد اس کو کوڈ کرے گی پروگرامنگ ہوگی سو بیسکلی اینالیس ڈیزائن اینڈ پروگرامنگ یہ ڈیولپمنٹ کی ایکٹیویٹی ہیں آن دی ادر ہینڈ لیفٹ سائڈ پہ جو ٹیسٹنگ کی ایکٹیویٹی ہیں ان پیرل ٹو دوز ایکٹیویٹیز کیریڈ آؤٹ بائی دی ڈیولپمنٹ ٹیم دیٹ جو ٹیسٹنگ ٹیم جو ہے وہ بیسکلی وہ فنشنل کرتی ہے لیکن جن میں لائکلیڈ زیادہ ہو سافٹ ویئر کو ایرر کو ڈسکور کرنے کی سو بیسکلی دس اینالیس دین ٹیسٹ پلانگ ٹیسٹ کیسز تیار کیے جاتے ہیں کے لیے کیا جاتا ہے. تو ایک طرف ڈیولپمنٹ والے اینالائز کرنے کے بعد ڈیزائن اور ڈیولپ کر رہے ہیں پروگرام کر رہے ہیں دوسری طرف ٹیسٹنگ والے اس کو اینالائز کرنے کے بعد اس کے ٹیسٹ کیسز اور ٹیسٹ ڈیٹا تیار کر رہے ہیں تاکہ جب یہ سسٹم تیار ہو تو پھر اس سسٹم کو ٹیسٹ کیا جا سکے جب یہ سسٹم تیار ہو جاتا ہے ڈیولپمنٹ والے اپنی طرف سے کام پورا کر دیتے ہیں تو دین د سٹم کمس انسٹنگ جب یہ سسٹم ٹیسٹنگ میں آتا ہے جو آپ نے جو کورٹ لکھا اس کی ایٹ دیٹ ٹائم ٹیسٹ کیسز کی ایگزیکشن شروع ہوتی ہے وہ جو ٹیسٹ کیسز نے پہلے بنائے تھے جو اس طریقے سے آپ نے کیا تھا ان ٹیسٹ کیسز کو کمپیئرنگ دی ریزلٹس آؤٹ پٹس وتھ ایکسپیکٹڈ ریزلٹس اور پھر جو جو اگر پرابلم سامنے آئے کون سے ٹیسٹ کیسز ایسے ہیں جن کے کیس میں یہ ایکسپیکٹڈ آر ناٹ میٹ اگر وہ ایکسپیکٹڈ ریزلٹس نہیں فلفل ہو رہے جو جیسے ہونے چاہئیں تو دین ڈیفیکٹس کو رپورٹ کیا جاتا ہے جب یہ ڈیفیکٹس رپورٹ کیے جاتے ہیں تو دوز ڈیفیکٹس دے گو بیک ٹیم کیونکہ اب یا آئیڈینٹیفائی کیا کہ یہ سافٹ میں کچھ پرابلمس ہیں جب سافٹ میں کچھ پرابلمس کو آپ نے آئیڈینٹیفائی کیا تو یہ ڈولپمنٹ ٹیم واپس ان کو لے گئی اب وہ ان ڈیفیکٹس کو ٹھیک کرنے کی کوشش کرتے ہیں سو پہلے تو یہ ڈٹرمن کیا جاتا ہے کہ آیا یہ کیا یہ ڈیفیکٹ ہے یا نہیں ہے میں اس وقت اس بات میں نہیں پڑھنا چاہتا کہ اس کے پروسیس میں نہیں اس وقت گزرنا چاہتا ہے یہ ایک لمبی ڈسکشن ہے وہ کسی اور وقت ان شاء اس پہ بات کریں گے لیکن You know, let's کہ انہوں نے کوئی ٹھیک کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور وہ جب ٹھیک ہو جاتے ہیں دین دیٹ پیچ اور دیٹ کوڈ اس سینٹ بیک کہ ہاں ہم نے یہ جو پرابلم تھا اس کو ٹھیک کر دیا اب آپ اس کو دوبارہ ٹیسٹ کر لیں اینڈ دین پھر ٹیسٹنگ والے دوبارہ سے سسٹم کو ٹیسٹ جو بھی انہوں نے جس طریقے سے بھی انہوں کرنا ہو. اس کو کام کرتے ہیں and then this thing goes back and forth. تو ٹیسٹنگ سے ڈیفیکٹس رپورٹ ہوتے ہیں ڈویلپمنٹ والے انہیں فکس کرتے ہیں ٹیسٹنگ سو بیسکلی یہ دو پیرل ایکٹیویٹیز ہیں ایک ٹیسٹنگ کی اور ایک ڈویلپمنٹ کی ایک طرف ٹیسٹ کیسز کی پریپریشن ٹیسٹ ڈیٹا کی تیاری دوسری طرف ڈیزائن اور کوڈنگ سسٹم کی پھر ٹیسٹ کیسز کی ایگزیکشن اور, اور دوسری طرف بگ فکسنگ تو بیسکلی یہ امپورٹنٹ چیز ہے اس چیز کو یاد رکھنا کہ یہ ٹیسٹنگ از ناٹ ریئلی این ایڈہک ایکٹیویٹی یہ نہیں ہوتا کہ ڈیولپمنٹ ٹیم نے پروگرامنگ ختم کر لی اس کے بعد انہوں نے کوڈ ٹیسٹنگ کو دے دیا وہ جو ہی انہیں کوڈ ملتا ہے تو دے اسٹارٹ ٹیسٹنگ ٹیسٹنگ کرنے سے پہلے انہیں اس ٹیسٹنگ کی تیاری کرنی ہے اور اس تیاری میں کیا کچھ شامل ہے پورے سسٹم کو پوری اسپیسیفکیشن کو اینالائز کیا جائے اس انالیسس کے بعد میننگ فل سب سیٹ اف ٹیسٹ کیسز ائیڈنٹیفائی کیا جائے وہ والا ٹیسٹ سب سیٹ اف ٹیسٹ کیسز جس سے ڈیفیکٹ کی ڈیٹیکشن کی پراببلٹی بڑھ سکے اور پھر اسے ایگزیکیوٹ کیا جائے سو جب اپ ڈویلپمنٹ کر رہے ہیں دوسری طرف تو یہ ٹیسٹنگ والی ٹیم فارغ نہیں بیٹھی ٹیسٹنگ والی ٹیم ود بی پریپئرنگ فار ٹیسٹنگ دس سافٹ ویئر اس میں ٹیسٹ کی جنریشن ٹیسٹ ڈیٹا کی پریپریشن اور پلاننگ انالیسز یہ ساری چیزیں شامل ہیں جب ہم ٹیسٹنگ اور ڈیولپمنٹ کی بات کرتے ہیں تو ذرا ایک چیز میں اور اس وقت ہائی لائٹ کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ بہت ساری آرگنائزیشنس میں جنہوں نے ڈیولپ کیا ہوتا ہے سافٹ ویئر وہی اس سافٹ ویئر کو ٹیسٹ کر رہے ہوتے ہیں تو ڈیولپر اور سافٹ ویئر ٹیسٹر جو ہے ایک بات جو ابھی تھوڑی دیر پہلے میں نے بات کی وہ یہ ہے کہ یہ سافٹ ویئر ٹیسٹنگ جو ہے از ناٹ این ایڈ ہاک ایکٹیویٹی اچھی سافٹ ویئر ٹیسٹنگ کرنے کے لیے ضروری ہے کہ آپ باقاعدہ آپ فنکشن اسپیسیفکیشنس کو پڑھیں اس کو انال کریں وہ مختلف سنیروز تلاش کرنے کی کوشش کریں اور پھر آئیڈینٹیفائی کریں کہ کون سے ٹیسٹ کیسز اس سسٹم کو اچھے طریقے سے ٹیسٹ کریں گے اور اس کے بعد ٹیسٹ ڈیٹا آپ نے تیار کرنا ہے وغیرہ وغیرہ یہ ساری کام آپ نے کرنا تو ڈیولپمنٹ ٹیم اگر اپنے بنائے ہوئے سافٹ ویئر کو خود ہی ٹیسٹ کرے گی تو سب سے پہلے جو پرابلم سامنے آئے گا وہ یہ ہوگا کی کہ کیونکہ ڈیولپمنٹ ٹیم ٹیسٹنگ سے پہلے اپنی ایکٹیویٹیز میں جس میں انالسیز ڈیزائن اور کوڈنگ اینڈ پروگرامنگ وغیرہ اور جو کچھ بھی ان کے ذمے جو کچھ بھی کام ہو اس میں مصروف ہوں گے اس وجہ سے دے وڈ ناٹ بی ایبل فار ٹیسٹنگ جو ٹیسٹنگ کے حوالے سے ضروری ہے بفور یو اسٹارٹنگ ڈیولپمنٹ ٹیم وہ ایکٹیویٹیز نہیں کرے گی کیونکہ ان کے پاس ٹائم ہی نہیں ہے وہ کچھ اور کر رہے ہیں. تو پھر جب وہ ٹیسٹنگ کریں گے دیٹ ٹیسٹنگ وی اینڈ ایڈ ٹیسٹنگ وہ کسی بھی طریقے سے اچھی ٹیسٹنگ نہیں کہلا سکے گی ڈیولپمنٹ ٹیم جو ہے وہ ٹیسٹنگ کے لیے کچھ اور وجوہات کی وجہ سے بھی اچھی ٹیم نہیں ہوتی ذرا تھوڑا سا میں اس کا ذکر پہلے بھی کر چکا ہوں کہ ٹیسٹنگ اور ڈیولپمنٹ ان میں اپروچ جو ہے ان میں جو مائنڈ سیٹ جو ہے یہ بڑا ٹوٹلی اپوزٹ مائنڈ سیٹ ہے ڈیویلپمنٹ میں دا مائنڈ سیٹ از کریٹو اور ٹیسٹنگ میں دا مائنڈ سیٹ از ڈسٹرکٹیو میں اس چیز کی وضاحت کہ یہ ٹیسٹنگ اور ڈویلپمنٹ اور ڈویلپر جب وہ ٹیسٹنگ کرتا ہے تو کیا پرابلم آتے ہیں یہ سلائڈ کی مدد سے میں ذرا کوشش کرتا ہوں ان دو باتوں کو واضح کرنے کی کیا ان میں ڈفرینس کیا ہیں تو سلائڈ پہ چلتے ہیں سو بیسیکلی لیفٹ سائٹ پہ جو لکھا گیا ہے یہ ڈیلپمنٹ سے ریلیٹڈ کچھ تھوڑی سی چیزیں ہیں اور رائٹ right سائڈ پہ ٹیسٹنگ سے ریلیٹڈ چیزیں ہیں بیسکلی ڈیویلپمنٹ از اے کریٹیو ایکٹیویٹی اینڈ ٹیسٹنگ از اے ڈسٹرکٹیو ایکٹیویٹی یہ چیز ہم پہلے بھی بات کر چکے ہیں تو یہ کریٹو ایکٹیویٹی اور ڈسٹرکٹیو سے دونوں کے آبجیکٹیوس فرق ہو جاتے ہیں دی آبجیکٹیو آف ڈیولپمنٹ is to show that the program works جو اسپیسیفکیشن دی گئی تھیں یہ پروگرام اس کے مطابق کام ہے And the objective of testing is to show that the program does not work تو ایک یہ شو کرنے کی کوشش کرتا ہے کہ یہ program ٹھیک ہے دوسرا یہ show کرنے کی کوشش کرتا ہے کہ یہ program غلط ہے تو جو developer جو خود اپنے program کی ٹیسٹنگ کرتا ہے تو وہ عموماً مائنڈ سیٹ کیونکہ یہ ہے کہ یہ اسے دیکھنا ہے کہ یہ program کام کرتا ہے تو وہ والے scenarios developer لیتا ہے جن scenarios پہ سافٹ ویئر ٹھیک سے چلتا ہے جب کہ ٹیسٹر وہ والے سنیروز تلاش کرنے کی کوشش کرتا ہے جن پہ یہ سافٹ ویئر بریک ہوگا یہ ایک بیسک فنڈامنٹل ڈفرنس ہے دونوں میں ایک اپروچ کا فرق ہے اور دوسرا یہ ہے کہ کسی نے کوئی چیز کریٹ کی ہو تو ایک سائکولوجیکلی یہ چیز گوارا نہیں ہوتی کہ وہ اسے بریک ہوتا ہوا دیکھ سکے تو وہ ایک سائکولوجیکل ایشو بھی یہاں پر سامنے ہے ایک اور جو امپورٹنٹ ایسپیکٹ ہے ٹیسٹنگ کا وہ یہ ہے کہ جس طریقے سے میں نے پہلے ذکر کیا کی مدد سے کہ فنکشنل دی جو ٹیسٹر جو ہے اس فنکشنل اسپیسیفکیشن ڈاکومنٹ کو ٹیسٹنگ کے حوالے سے اینالائز کرتا ہے جو ڈویلپر جو ہے وہ اس فنکشنل ڈاکومنٹ کو ڈیزائن اور کوڈنگ کے حوالے سے اینالائز کرتا ہے تو اگر ڈویلپر نے کوئی اسنیروز مس کیے ہیں یا کچھ سنیریوز کو وہ ٹھیک سے نہیں سمجھا فنکشنل کے انالیس کے دوران تو اس کا مطلب یہ ہے کہ دو سنیریوز وڈ نیور بی ٹیسٹ کریکٹلی because دی کورسپونڈنگ ٹیسٹ کیسز ادھر بھی مسنگ اور وڈ بی ان تو ایک طرف آپ نے وہ کچھ مس کر دیے یا غلط سمجھا تو ٹیسٹ کیسز بھی آپ نے اسی طریقے سے غلط کیے یا ٹیسٹ کیسز کے لیے بنا ہی نہیں On the other hand, ایک independent evaluation ہو گئی کہ جی یہ سارے کے سارے کوئی چیز آپ miss مس نہیں کی یا اس میں کوئی مس انڈرسٹینڈنگ نہیں ہو گئی اگر مس انڈرسٹینڈنگ ہو سکتا ہے کہ ٹیسٹر کو بھی مس انڈرسٹینڈنگ ہو جائے بٹ دین جب دونوں میں ڈسکریپنسی آتی ہے دین یو نو پیپل سے ڈاؤن ڈسکس کے اصل میں اس کا مطلب کیا تھا سو بیسکلی دس از امپورٹینٹ کہ جو ڈیولپر جو ہے وہ خود اپنے code کو test نہ کرے یہ بات میں نے اس وجہ سے بتانی ضروری سمجھی کہ بہت ساری جگہوں پہ میرے ایکسپیرینس میں یہ ہے خاص طور پہ پاکستان میں پاکستان سے باہر بھی بہت ساری آرگنائزیشن سافٹ ویئر جو بناتی ہیں ان میں یہ ایک فنڈامنٹل پرابلم ہوتا ہے کہ دے ڈو ناٹ ہیو اے سیپریٹ ٹیسٹنگ جو اس سافٹ ویئر کو انڈیپینڈنٹلی ٹیسٹ کرے اور پھر ویریفائی کرے کہ یہ چیز اکارڈنگ ٹو اٹ اسپیسیفکیشن ہے نہیں ہے یا اس میں کانفیڈینس لیول بڑھایا جا سکے بہت سارے کیسز میں یہی ہوتا ہے کہ ڈیولپر نے سافٹ ویئر کو ڈیولپ کیا اس کے بعد خود ہی تھوڑی بہت ایڈ ہاک ٹیسٹنگ اس کی اور اس کے بعد پھر یہ جب سافٹ ویئر کلائنٹ کے پاس جاتا ہے یوزر کے پاس جاتا ہے ایٹ دیٹ ٹائم یوزر کامز اپ ود نمبر آف پرابلم ودا سافٹ ویئر کے یہ اس میں یہ غلطیاں ہیں یہ خرابیاں ہیں تو اس سے ہر طرح سے پرابلم پیش آتا ہے آپ کو کلائنٹ از ناٹ ہیپی آپ کو دوبارہ کام وہ نہیں دے گا اور زیادہ ٹائم اس میں لگتا ہے کلائنٹ کو ڈیلے ہوتا ہے پیسہ خرچ ہوتا ہے یہ سارے پرابلم سے بڑھتے ہیں اس وجہ سے اٹ از امپورٹینٹ ٹو ہیو انڈیپینڈنٹ ٹیسٹنگ ٹیم انڈیپینڈنٹ ان یور یہ جو چیز جو ہے یہ جب ہم سافٹ ویئر کا ذکر کریں گے تو شاید اس وقت ہم زیادہ ڈیٹیل میں بات کریں بہرحال اس کورس میں میں اس سے زیادہ بات نہیں کرنا چاہوں گا اسی حوالے سے میں ذرا تھوڑا سا ایک مائنڈ سیٹ کے بارے میں بھی بات کرتا چلوں کہ ڈیولپرس اور ٹیسٹرس جو ہے ڈیولپرس جو ہیں وہ عام طور پہ ٹیسٹرس کو کیسے دیکھتے ہیں اور ایک ٹیسٹر کی ایک آرگنائزیشن میں کیا پوزیشن ہوتی ہے یہ جس طریقے سے میں نے تھوڑی در پہلے بھی ذکر کیا ایک بیسک جو جس طریقے سے آپ اس کو دیکھتے ہیں جو نظریہ دونوں کا ہے وہ فرق ہے جو ایک ڈیولپر جو ہے وہ ایک کریٹو طریقے سے سافٹ ویئر کو دیکھتا ہے جو ٹیسٹر جو ہے وہ ایک ڈسٹرکٹیو طریقے سے سافٹ ویئر کو دیکھتا ہے جب میں ایک ڈیولپر ہوں اور آپ ایک ٹیسٹر ہیں تو اگر آپ نے میرا لکھا ہوا سافٹ ویئر ٹیسٹ کیا اور اس میں کچھ میرے سامنے کچھ آپ نے غلطیاں میری بتائیں میں نے یہ سافٹ ویئر میں یہ یہ یہ خرابی کی ہے یہ کام پورا نہیں کر رہا سافٹ ویئر ایز اے یہ بڑا کامن ہے کہ یہ بات پسند نہیں آتی کسی ڈویلپر کو یہ بات پسند نہیں آتی کہ کوئی ٹیسٹر جو ہے اس کے پروگرام میں کوئی غلطیاں نکالے ایکچولی ڈویلپرز کا بہت عام سا ایک ایٹیچیوڈ یہ ہوتا ہے کہ میرے لکھے ہوئے سافٹ ویئر میں خرابی نہیں ہو سکتی ایکچولی اس وجہ سے سافٹ ویئر ٹیم جو ڈیولپمنٹ ٹیم ہے اور ٹیسٹنگ ٹیم ہے اس کے درمیان میں ہمیشہ ایک ٹینشن ہوتی ہے دس از پارٹ آف دی پرابلم کہ یہ ٹینشن ہوتی ہے اور دونوں جو جو ٹیم خاص طور پہ وہ اپنی غلطیاں تسلیم کرنے پہ تیار نہیں ہوتے تو یہ بھی ایک امپارٹنٹ چیز ہے اس وجہ سے ڈیولپر کو ٹیسٹر نہیں ہونا چاہیے بہرحال کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ایک ٹیسٹر کی جو یوٹیلٹی جو ہے اس کو ہمیشہ چیلنج کیا جاتا ہے ڈیولپر جو ہے وہ اکثر یہ بات پوچھتے ہیں کہ ان ٹیسٹرس کی کیا یوٹیلٹی ہے یہ کیسے ویلیو ایڈ کر رہے ہیں یہ کیا کام کرتے ہیں ان کے خیال میں ٹیسٹنگ ٹیم جو ہے اتنا یوزفل رول پلے نہیں کرتے یہ چیز اچھے طریقے سے سمجھ لینی چاہیے کہ ٹیسٹنگ کا رول نہایت امپورٹینٹ نہایت ضروری رول ہے اور جب بھی آپ سافٹ ویئر لکھیں یو ہیو ٹو ہیو اے سیپریٹنگ ٹیم میرے سامنے آج سے سات آٹھ سال پہلے ایک سافٹ ویئر ہاؤس بڑے سافٹ ویئر ہاؤس پاکستان کے آئی واز مینیجنگ دیٹ سافٹ ہاؤس اس کی ٹیم کو تو ایک ہماری آل ہینڈ میٹنگ تھی جس میں سب لوگ موجود تھے تو دین دس ڈیولپر دس کون کہ جی مجھے تو یہ بات سمجھ نہیں آتی کہ یہ ٹیسٹنگ والے بیٹھے یہ کیا کام کر رہے ہوتے ہیں یہ کیوں ہے آپ نے کیوں انہیں رکھا ہوا ہے سارا کام تو ہم کرتے ہیں یہ کیا کرتے ہیں this is a very یا ایک ایسی ہے. میرا اس ڈیولپر کو یہ جواب یہ تھا کہ اگر یہ آپ کی سافٹ ویئر ٹیسٹنگ ٹیم نہ ہو تو جب آپ یہاں سے سافٹ ویئر کر کے باہر بھیجتے ہیں اپنے client کو اور وہ کلاٹ آپ کو اس سافٹ کی داد دیتا ہے کہ آپ نے بڑا اچھا سافٹ ویئر ہے بڑا ہمارے کام کا سافٹ ہے ٹھیک چل رہا ہے وغیرہ وغیرہ اور اکثر آپ کو اپریسیشن لیٹرس آپ کو آتے ہیں اور یہ ساری چیزیں آتی ہیں اگر یہ ٹیسٹنگ ٹیم یہاں پر موجود نہ ہوتی جنہوں نے اس شپمنٹ سے پہلے کلائنٹ کو وہ سافٹ ویئر بھیجنے سے پہلے آپ کو آپ کی غلطیاں بتائیں تو کلائنٹ بجائے آپ داد دینے کے آپ کو جوتے مار رہا ہوتا اینڈ دیٹ انفیکٹ Unfortunately وی ڈو ناٹ اپ اپریشیٹ دیر ایڈیشنل ویلو وہ بیک گراؤنڈ میں بیٹھ کے آپ کے لیے آپ کے سافٹ کو بہتر بنانے کے لیے آپ کو مشورہ دے رہے ہیں ایک ڈیولپر کے طور پہ اٹ از امپورٹینٹ کہ ہم اس چیز کو سمجھیں کہ وہ ہماری مدد کے لیے ہیں وہ ہمیں سسٹم کو ایکچولی بریک کرنے کے لیے نہیں ہے آبجیکٹو کیا ہے آبجیکٹو یہ ہے کہ جو کلائنٹ کو جو سسٹم جائے وہ اچھا سسٹم ہو اس سسٹم میں خامیاں کم سے کم ہوں اور اگر وہ خامیاں اس وقت آپ کی آرگنائزیشن کے اندر بیٹھے ہوئے ڈسکور ہو رہی ہیں کوئی آپ کو بتا رہا ہے کہ یہ بھیجنے سے پہلے یہ آپ کے سسٹم میں خامیاں ہیں ان کو ٹھیک کر لو کلائنٹ سے اس سے پہلے کہ کلائنٹ آپ کو بتائے کہ آپ میں یہ خامیاں ہیں آپ اگر خود اپنا احتساب کر لیں آپ کی آرگنائزیشن خود اپنا احتساب کر لے تو ایٹ باہر سے دیکھنے والے کو یہ چیز اچھی لگے گی تو یہ ایک امپورٹنٹ ایسپیکٹ ہے آرگنائزیشن کے لیے آرگنائزیشن کو یہ چیز سمجھنی چاہیے کہ سافٹ ویئر ٹیسٹنگ کا ایک ڈیفینیٹ رول ہے اوورال آل کوالٹی اوور آؤٹ لک جو ایک آرگنائزیشن کی ہے وہ اس سے بہتر ہوتی ہے اب یہ جو ٹیسٹنگ جو ہے میں ذرا اس طرف آنا چاہتا ہوں کہ یہ ذرا پروسیس سے ریلیٹڈ چیز ہے جس طرح کے میری کوشش تھرو آؤٹ دس کورس یہ رہی ہے کہ میں پروسس سے ریلیٹڈ ذرا گفتگو ذرا کم سے کم کروں لیکن اس اسٹیج پہ ذرا یہ ضروری ہے کہ ایک نظر تھوڑا سا ہم اس کو دیکھتے چلیں جس طرح کے سافٹ ویئر ڈولپمنٹ کے مختلف اسٹیجز ہیں مختلف وہاں پر ایکٹیویٹیز ہو رہی ہوتی ہیں انالیسز ہے،, ہے ڈیزائن ہے ڈیولپمنٹ ہے اسی طریقے سے ان اسٹیجز کے حوالے سے سافٹ کے بھی ڈفرینٹ اسٹیجز ہیں میں ویریفکیشن اور ویلیڈیشن کی تو آلریڈی بات کر چکا ہوں ویریفکیشن کیا چیز ہے کہ آپ نے جو اسپیسیفکیشن جو لکھی ہوئی ہیں ان اسپیسیفکیشنس کے مطابق آپ سافٹ ویئر کو ٹیسٹ کریں اور دیکھیں کہ سافٹ ویئر ان اسپیسیفکیشنس پہ پورا اترتا ہے کہ نہیں اترتا اور ویلیڈیشن کس چیز کا نام ہے کہ جب یہ سافٹ ویئر یوزر کے پاس پہنچا تو یوزر یہ دیکھتا ہے کہ جو میری ایکسپیکٹیشن اس سافٹ ویئر سے تھیں کیا یہ اس کو فلفل کرتا ہے کہ نہیں کرتا تو یہ تو بہرحال دو ایک ڈیفینیٹ اسٹیجز آپ کے سامنے آلریڈی آ گئیں میں اس پوری ایکٹیوٹی کے حوالے سے ذرا گفتگو کرنا چاہوں گا اور آپ کو بتانا چاہوں گا کہ کس کس جگہ پہ ٹیسٹنگ کیا رول پلے کرتی ہے اور کس طرح کی ٹیسٹنگ اس میں ہو سکتی ہے اور اس ٹیسٹنگ کو کیا کہا جاتا ہے کیسے وہ ٹیسٹنگ کی جاتی ہے تو ذرا میں اس چیز کی وضاحت جو کروں گا وہ یہ ہے کہ یہ سافٹ ویئر کے ڈفرینٹ فیزز کیا ہیں ان فیزز کا جو سافٹ ویئر کی ٹیسٹنگ کی ڈیفرنٹ فیزز سے کیا تعلق ہے یہ ہم ڈائیگرام کی مدد سے ذرا ڈیٹیل میں دیکھیں گے پھر میں آپ کو یہ ایکسپلین کرنے کی کوشش کروں گا یہ اگر اس ڈائیگرام کو آپ دیکھیں تو جو باہر جو آپ کے جو پروسیسز چل رہے ہیں بیسکلی ریکوائرمنٹ اسپیسیفکیشن سے سسٹم اسپیسیفکیشن سسٹم اسپیسیفکیشن سے سسٹم ڈیزائن سسٹم ڈیزائن سے ڈیٹیل ڈیزائن ڈیٹیل ڈیزائن سے کوڈ انجینٹ ٹیسٹنگ کوڈ اینڈ یونٹ ٹیسٹنگ سے سب سسٹم اینڈ انٹیگریشن ٹیسٹنگ پھر اس کے بعد سسٹم انٹیگریشن ٹیسٹنگ پھر उसके اور اس کے بعد پروڈکشن سو بیسکلی کوئی سافٹ ویئر جو ہے یہ ان مختلف مراحل سے گزرتا ہے ریکوائرمنٹ سے لے کے پروڈکشن تک اب اس ریکوائرمنٹ سے لے کے پروڈکشن تک بیسیکلی اگر دیکھا جائے تو جہاں تک ڈیولپمنٹ کا تعلق ہے اس میں جو سسٹم ڈیزائن ڈیٹیل ڈیزائن کوڈ اینڈ یونٹ ٹیسٹ شامل ہے اور پھر جو ٹیسٹنگ کا جہاں تک تعلق ہے وہ سب سسٹم انٹیگریشن انٹیگریشن یہ چیزیں شامل ہیں تو یہ مختلف سٹیجز پہ مختلف فیزز میں مختلف طرح کی ٹیسٹنگ ہوتی ہے کوڈ کے ساتھ یونٹ ٹیسٹنگ اس کے بعد سب سسٹم ٹیسٹنگ سسٹم ٹیسٹنگ کے بعد یہ ساری چیزیں ایک ایک کر کے انڈیپینڈنٹ آف ادر انڈیویجل کمپونیٹ کیا ہے کمپونیٹ کی ڈیفینیشن جو ہے بڑی ایک واسطی ڈیفینیشن है بیسکلی آپ ہر چیز کو ایز ون یونٹ آپ ٹیسٹ کر رہے ہیں فنکشن ا میتھڈ ا کلاس ایک کوئی بھی ایک یونٹ جس کو آپ لے لیں جو انڈیپینڈنٹ آپ جس کو دیکھ سکیں دین دیر از دس موجول ٹیسٹنگ جس میں پورے ان مختلف جو کمپونیٹس مختلف جو آپ کی یونٹس جو ہیں ان کو اکٹھا کر کے ایک موجول کے طور پہ اس کو ٹیسٹ کیا جاتا ہے پھر سب سسٹم جو ہے دیٹ از اے کلیکشن آف ماجولس اس میں انٹرفیس کے پرابلمس سامنے آتے ہیں کہ مختلف ماجولس جو ہیں وہ آپس میں جب انٹریکٹ کرتے ہیں تو what are the issues ہر موجول آپ نے انڈیپینڈنٹ کر لیا پھر آپ جب سسٹم ٹیسٹ کی بات کرتے ہیں تو یہ جو آپ کے ڈفرنٹ جو سب سسٹمس جو آپ کے بنے ان ساروں کو ایز ون سسٹم یہ کیسے کام کریں گے اس میں کیا آپس میں ریلیشن شپ میں آپس میں انٹریکشن کے آپس میں انٹرفیسنگ کے پرابلمس آ سکتی ہیں تو یہ پورے سسٹم کو ایز اے ہول ٹیسٹ کرنا ہے اس کے بعد ایکسیپٹنس ٹیسٹ کیا چیز ہے ایکسیپٹنس ٹیسٹ یہ ہے کہ یوزر جو ہے اس سافٹ ویئر کو استعمال کرنے سے پہلے ایکسیپٹ کرنے سے پہلے ٹیسٹ کرتا ہے اور وہ ٹیسٹ جو ہے وہ ایکچولی جو یوزر کی ایکسپیکٹیشنز کو میٹ کرنے کے حوالے سے ایک امپورٹینٹ چیز ہے یہ سسٹم کی ویلیڈیشن کے حوالے سے امپورٹینٹ چیز ہے اس کے علاوہ دو ایک ٹیسٹنگ اور بھی ہوتی ہیں جنہیں الفا ٹیسٹنگ اور بیٹا ٹیسٹنگ کہتے ہیں الفا ٹیسٹنگ کیا چیز ہے اٹ از ایکسیپٹنس فار کسٹمائز پروجیکٹس اور ان ہاؤس ٹیسٹنگ فار پروڈکٹس آپ بجائے مارکیٹ میں اس پروڈکٹ کو لے کے جانے سے پہلے آپ ان ہاؤس سے اچھی طریقے سے ٹیسٹ کرتے ہیں دیٹ از الفا ٹیسٹنگ یا ایکسیپٹینس ٹیسٹنگ کسٹمائز آپ کے پاس یہ جو آپ سافٹ ویئر بنا رہے ہیں کسی پرٹیکولر کلائنٹ کے لیے ایک کلائنٹ کے لیے یہ بن رہا ہے this تو جب ایک product بنتی ہے یہ کئی بار آپ نے سنا ہوگا یہ لفظ کہ یہ بیٹر ریلیز ہے مائکروسا کی یہ, beta ہے. کی, یہ system سسٹم کی بیٹر ریلیز ہے بیٹر ریلیز کا کیا مطلب ہے? Beta release کا مطلب یہ ہے سافٹ ویئر ابھی فائنل نہیں کیا پروڈکشن the the so ہوتی ہے ایک بار وہ ساری انٹ آ گئی مختلف یوزر سے کچھ عرصہ ٹیسٹ کرنے کے بعد اس کے بعد ان پروبلمس کو جو ان کو فکس کیا جاتا ہے اور پھر یہ ایک جنرل یوز کے لیے یہ پروڈکٹ ریلیز کر دی جاتی ہے تو یہ ایک بیٹا ٹیسٹنگ ہوتی ہے سو بہرحال یہ مختلف ٹیسٹنگ کے اسٹیجز جو تھے یہ اس طریقے سے ہوتے ہیں جس میں یونٹ ٹیسٹنگ سے لے کے بیٹا ٹیسٹنگ تک اور پھر بیچ میں موجول اینڈ سب سسٹمس یہ ساری چیزیں شامل ہیں بہرحال تو ان میں سے کچھ جو اسٹیجز جو ہیں یہ سافٹ ویئر کے حوالے سے جو میں, نے پچھلی میں تھے یہ پھر دوبارہ آپ کو دکھا رہا ہوں اس میں کیا چیز ہے کہ یہ جو ایکسپٹینس پلان ایکسیپٹنس ٹیسٹ کرنے کے لیے آپ کو ایکسیپٹنس اور ایکسیپٹنس پلان کے لیے جو آپ کو جو چیزیں آپ کو چاہیے ہوتی ہیں وہ سسٹم ریکوائرمنٹ اور ریکوائرمنٹ اور سسٹم اسی طریقے سے انٹیگریشن ٹیسٹ کرنے کے لیے آپ کو سسٹم اسپیسیفکیشن اور سسٹم ڈیزائن کے بارے میں انفارمیشن چاہیے ہوتی ہے سب سسٹم انٹیگریشن ٹیسٹ کے لیے وہ آپس میں کیسے ہیں, ان کی ریلیشن شپ ہے وغیرہ وغیرہ اور کوڈ اینڈ یونٹ ٹیسٹ کرنے کے لیے یعنی یونٹ ٹیسٹ کرنے کے لیے آپ کو کوڈ کی ضرورت ہوتی ہے آپ کو صرف ان کی ضرورت ہوتی ہے جن کو آپ دیکھ رہے ہیں اس ڈیٹیل ڈیزائن بھی ایز این ان کام کرتا ہے تو بیسکلی یہ ڈفرینٹ ٹیسٹنگ کی فیزز ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہم نے ٹیسٹنگ کے اسٹیجز جن کا ہم نے پہلے ذکر کیا تو یہ جو ٹیسٹنگ کی ڈفرینٹ فیزز جو ہیں یہ سافٹ سسٹم جب مختلف فیزز میں ہوتا ہے تو ان کو اس طریقے سے ٹیسٹ کرتی ہیں تو جب آپ نے ابھی صرف مختلف کمپوننٹس بنائے ہیں کمپونے کو انڈیپینڈنٹلی آپ ٹیسٹ کر رہے ہیں تو دیٹ از یو یونٹنگ یونٹ ٹیسٹنگ اور کوڈنگ یہ ایک ہی ڈیولپمنٹ کی فیز میں شامل ہوتی ہے اس کے بعد جب آپ نے ان کو اکٹھا کر دیا ان یونٹس کو موجولس میں تو پھر آپ اس کی سب سسٹم ٹیسٹنگ کرتے ہیں ان موجولس کو اکٹھا کر کے پھر ان موجولس کو آپ نے ایز ون سسٹم جب آپ نے ان سب سسٹم کو اٹھا کے ایک سسٹم میں ڈالا تو پھر اوور آل سسٹم کی ٹیسٹنگ کی جاتی ہے بفور دس سسٹم از پٹ ٹو یوز ان ایکچوئل پریکٹس جو کلائنٹ جو ہے جب آپ سے سافٹ ویئر کرتا ہے تو اس سافٹ کو ایکسپٹ کرنے کے لیے کہ واقعی یہ سافٹ وہی ہے اسی پرابلم کو سالو کر رہا ہے میری ان ساری پرابلمس کو ایڈریس کر رہا ہے جس کے ذریعے میں اس سسٹم کو آٹومیٹ جس طریقے سے کرنا چاہ رہا تھا ویسے ہی ہے تو یہ ایکسپٹینس ٹیسٹنگ ہے کہ واقعی میں نے اس کو ایکسپٹ کرنے کے لیے I test دس system and say اوکے okay, it fulfills my expectations it fulfills my requirements سو یہ ٹیسٹنگ کی ڈفرنٹ فیزز ہیں ٹیسٹنگ کی ڈفرینٹ فیزز کے ساتھ ساتھ ایک اور جو جو نیکسٹ امپورٹنٹ چیز ہے وہ یہ ہے کہ یہ ٹیسٹنگ کی کیسے جاتی ہے ٹیسٹنگ کرنے کے لیے جس چیز کا سمجھنا ضروری ہے وہ یہ چیز ہے کہ ٹیسٹنگ کی مختلف قسمیں کون سی ہیں تو آئیے چلتے ہیں سب سے پہلے یہ دیکھتے ہیں کہ ٹیسٹنگ کی ٹائپس کون سی ہیں دیر آر فنڈامینٹلی ٹو ڈفرنٹ ٹائپس آف ٹیسٹنگ اینڈ دین اس کے علاوہ اس کی مختلف ویریئشنس ہو سکتی ہیں وہ دو مختلف ٹائپس آف ٹیسٹنگ کیا ہیں ایک ٹائپ آف ٹیسٹنگ کہلاتی ہے بلیک باکس ٹیسٹنگ اور فنکشنل ٹیسٹنگ بلیک باکسٹنگ اور فنکشنل ٹیسٹنگ اور دوسری ٹائپ کہلاتی ہے اسٹرکچرل ٹیسٹنگ یا وائٹ باکسنگ اس کے علاوہ بھی جس طریقے سے میں نے پہلے ذکر کیا کچھ اور بھی ٹیسٹنگ کی ٹائپس ہیں جو انہیں کی شاید مختلف شیپنس اور فارمس ہیں یا ان کے کمبینیشن ہیں لیکن فنڈامینٹلی یہ دو بلیک باکس اینڈ وائٹ باکس بلیک فنکشنل ٹیسٹنگ وائٹ باکس یہ دو فنڈامنٹل ٹیسٹنگ کی یہ بلیک باکس کیا چیز ہے بیسکلی کوئی بھی سافٹ ویئر یا کوئی بھی کمپونیٹ سافٹ ویئر کا اسے اس طریقے سے دیکھا جا سکتا ہے کہ دیر آر سرٹن ان پس ٹو دس کمپونیٹ اینڈ اٹ ہیز سرٹن آؤٹ پٹس کوئی انٹس لیتا ہے اور یہ کوئی آؤٹ پٹس لیتا ہے اور بیچ میں فنکشن بیسکلی ٹیکسارم دوس پو ٹیسٹ کہ یہ فنکشن ٹھیک طریقے سے کام کر رہا ہے یا نہیں کر رہا یو ڈو have ہی لک ایٹ ہاؤ دس فنکشن ہیز بین ایکچولی امپلیمنٹڈ تو یو ٹریڈ دس تھنگ ایز اے بلیک باکس کہ اس کے اندر امپلیمنٹیشن کیا ہے اس کا ڈیزائن کیا ہے اس کا کوڈ کیا ہے وی ڈو ناٹ بس فنکشن کی ڈیفینیشن کے بارے میں بات کرتے ہیں اور اس فنکشن کو ایز بلیک باکس دیتے ہیں اس کمپنیٹس کو as, as, as black box لیتے ہیں اور صرف ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اس کو انپوٹس کیا دی گئی ہیں اور ان پٹس کے نتیجے میں ہم کیا آؤٹ پٹ کر رہے ہیں So, that is black box testing. Structural testing, which is the second part of testing. In this particular case, you do not treat this system as a black box. You rather look at this system and try to see what is inside of this system. What is the code? What is the code? What is the design? What is the structure? How is the logic built? تو اس سسٹم کے اسٹرکچر کو دیکھا جاتا ہے پھر اس اسٹرکچر کو ایگزامن کر کے اس کو ٹیسٹ کر کے یہ ویریفائی کرنے کی کوشش کی جاتی ہے کہ یہ اسٹرکچر جو ہے یہ وہی کام کر رہا ہے جو اس سے ایکسپیکٹڈ تھا یا ہے جس طریقے سے اس کو کرنا چاہیے تو یہ اسٹرکچرل ٹیسٹنگ اور بلیک باکس ٹیسٹنگ دونوں میں فرق کیا ہے ایک میں آپ کوڈ کو ایز بلیک باکس لیتے ہیں اور دوسرے میں آپ کوٹ کو وائٹ باکس کے طور پہ لیتے ہیں بیسیکلی یہ دو ٹائپس ونس اگین بلیک باکسٹنگ کیا ہے وائٹ باکسٹنگ کیا ہے بلیک باکس میں سسٹم کو یا اس کمپونیٹ کو وی ٹریٹ دمپونیٹ ایز اے بلیک باکس وی اونلی اینالائز دا انپٹس اینڈ کورسپونڈنگ آؤٹ پٹس کہ یہ ان پٹس ہیں اس کے اگینسٹ یہ آؤٹ پٹ آنی چاہیے کیا ایسا ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا انٹرکچرل ٹیسٹنگ اور وائٹ باکس ٹیسٹنگ وی لک ایٹ دی اسٹرکچر آف دا سافٹ ویئر پھر اسٹرکچر کو ٹیسٹ کیا جاتا ہے اور دیکھا جاتا ہے کیا یہ اسٹرکچر ٹھیک کام کر رہا ہے یا جو کام اس سے ایکسپیکٹڈ تھا وہ کر رہا ہے کہ نہیں کر رہا یہ وائٹ باکس ٹیسٹنگ اور بلیک باکس ٹیسٹنگ یہ ایک دوسرے کو کمپلیمنٹ کرتی ہیں زیادہ تر ٹیسٹنگ جو ہے وہ بلیک باکس ٹیسٹنگ ہوتی ہے لیکن وائٹ باکس ٹیسٹنگ کا بھی اپنی ایک رول ہے اس کی بھی ایک جگہ ہے پورے سسٹم کی ٹیسٹنگ میں کس طریقے سے یہ ایک دوسرے کو سپورٹ کرتی ہیں جب میں وائٹ باک ٹیسٹنگ کو ڈیٹیل میں ڈسکرائب کر چکوں گا کہ یہ ہوتی کیا ہے کیسے کام کرتی ہے اس کے بعد میں اس چیز کے بارے میں بات کروں گا کہ ان دونوں کا کیا آپس میں تعلق ہے یہ کس طریقے سے آپ کی ٹیسٹنگ کو بہتر بنا سکتے ہیں اور کیسے آپ ٹولس یوز کر سکتے ہیں جس میں بلیک باکس ٹیسٹنگ کرتے ہوئے آپ وائٹ باکس کا بھی تھوڑا سا خیال رکھیں ڈسکس ونس اگین کانٹیکسٹ نے پہلے بھی اس چیز کا ذکر کیا کہ جب ہم ٹیسٹنگ کرتے ہیں ہم اپنی ٹیسٹنگ کو کیسے بہتر بنا سکتے ہیں ہاؤ کین وی امپروو دی افیکٹونیس آف او ٹیسٹنگ افیکٹو ٹیسٹنگ ہوتی کیا ہے کیسے کی جاتی وائٹ باکس بلیک باکس کے کانٹیکس میں میں بات کروں گا سب سے پہلے میں بلیک باکس کے کانٹیکس میں بات کروں گا کہ افیکٹو ٹیسٹنگ کیا چیز ہے افیکٹو ٹیسٹنگ میں ذرا تھوڑی سی یہ بات چاہتا ہوں کہ ہم نے یہ بات کی تھی کہ ہمارے پاس ایک انلمیٹیڈ انپٹس ہوتی ہیں کسی بھی پروگرام کے لیے وہ ایک چھوٹی سی ہم نے اگزامپل دیکھی تھی جس میں دو اسٹرنگس کو کمپیئر کرنا تھا ان دو اسٹرنگس کو کمپیئر کرنے کے لیے اگر ہم دنیا جہان کے جتنے بھی پاسبل اسٹرنگس جو ہیں اگر ان کو اٹھا لیں تو شاید انفائنائٹ نمبر آف کمبنیشن فارموٹیشن وہ ہوں گے جس کو ہم کر کے دیکھیں اور پھر ہم کہیں کہ ہاں یہ پروگرام کام کر رہا ہے یا نہیں کام کر رہا آبویسلی وی کین ناٹ ڈو دیٹ سو افیکٹو ٹیسٹنگ کے لیے یہ ضروری ہے کہ ہم ان ٹیسٹ کیسز کو آئیڈینٹیفائی کریں جو سسٹم میں غلطی کو پکڑنے کے جن کے چانسز زیادہ ہوں گے یا ہم ٹیسٹ کیسز کو اس طریقے سے ڈیزائن کریں کہ وہ ٹیسٹ کیسز جو ہیں وہ سسٹم کے مختلف اسپیکٹس کو ٹیسٹ کر رہے ہیں کس طریقے سے آپ غلطی کو پکڑ سکتے ہیں اگر لیٹس ایک سسٹم ہے اس میں دس ڈفرینٹ طرح کی چیزیں پاسبل ہیں یا دیر آر ٹین ڈفرینٹ سنیریوز اگر آپ ٹیسٹ کیس ایسے لکھیں گے کہ جو وہ ایک ہی اسنیریو کو ٹیسٹ کیے جا رہے ہیں اور آپ نے نو ڈفرنٹ سنیروز آپ نے مس کر دیے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اگر ایک سنیرو میں غلطی ہے تو وہ ایک ٹیسٹ سے سامنے آ جائے گی اور اگر وہ غلطی نہیں ہے تو وہ چاہے آپ پانچ سو ٹیسٹ کیسز اس میں چلا لیں وہ غلطی سامنے نہیں آئے گی کیونکہ وہ پرٹیکولر سنیریو ٹھیک طریقے سے امپلیمنٹ کیا گیا ہے لیکن ہو سکتا ہے کہ باقی آپ کے نو سنیروز جو ہیں وہ ایسے ہوں جن میں کچھ غلطیاں ہوں تو ایک طرف آپ نے پانچ سو ٹیسٹ کیسز آپ نے چلا لی ہے جس میں سب میں یہ آپ نے دیکھ لیا کہ یہ ٹھیک کام کرتا ہے لیکن آپ نے نو ڈفرنٹ نو ڈفرنٹ اینگلز جو اس پرٹیکولر کمپوننٹ کے پوائنٹ آف ویو سے امپورٹنٹ ہیں آپ نے ان کی طرف توجہ نہیں دی تو آپ نے سسٹم کا ایک بڑا حصہ ٹیسٹ کرنے سے اور غلطیوں کو ڈسکور کرنے سے آپ پورا نہیں آپ اپنا کام کر پائے غلطیاں آپ سے ڈسکور نہیں ہوئیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ افیکٹو ٹیسٹنگ کرنے کے لیے یہ چیز ضروری ہے کہ ہم اپنا وہی جو میں نے پہلے بات کی تھی اینالائز کریں اور پھر یہ دیکھیں کہ اس میں کیا ڈفرنٹ بن سکتے ہیں اور ان سنوز کو ٹیسٹ کرنے کے لیے مجھے کس طریقے سے ڈیٹے کی ضرورت ہوگی کون سے ٹیسٹ کیسز کی ضرورت ہوگی میں یہ سلائیڈ کی مدد سے یہ چیز ذرا تھوڑا سا اور ڈیٹیل میں ذرا وضاحت کروں گا آپ کے لیٹس گو بیک ٹو دیٹ اسٹرینگ ایکول ایگزامپل جو ہم پہلے دیکھ چکے ہیں اب میں گو کے اس کا ذکر پہلے بھی کر چکا ہوں تھوڑا میں دوبارہ Let me ask you these questions. For how many equal strings do I have to test to be in the comfortable zone? I am increasing my comfort level from testing. So the question that I am asking is, how many test cases would be needed to increase my comfort level or to have a good enough comfort level? The good enough catches that this can be subjective. Okay. On the other hand, ہاؤ to انکو ٹیسٹ ڈو آئی ہیو ٹو ٹیسٹ تو دونوں طریقے سے میں یہ دیکھنا چاہتا ہوں کہ کتنے میں جو ٹیسٹ کیسز یا اسٹرینگس جو ہیں وہ میں ٹیسٹ کروں جول ہو جس کا جواب مجھے ٹرو آئے اور کتنے اسٹرینگس ایسے ہیں جو انکول ہوں جن کا جواب فالس آئے تو میں ایک کمفرٹ level میں ہوں گا میں یہ کہوں گا کہ it looks like دی پروگرام از ورکنگ اٹ از گڈ انف پھر فردر جو امپورٹینٹ چیز ہے وہ یہ ہے کہ سے کہ میں اب ٹیسٹنگ کافی میں نے کر لی ہے یہ پہلے دو سوالوں سے ریلیٹڈ ہی سوال ہے اب میں کس جگہ پہ ٹیسٹنگ بند کروں گا. اب میں کہوں کہ اچھا کافی ہو گئی ٹیسٹنگ اب میرا نہیں خیال کہ یہ جو فردر ٹیسٹنگ میں کروں گا جتنی میں نے ایرر میں نے مجھے آئیڈینٹیفائی ہونی تھی میں ٹیسٹنگ کرتا جاؤں گا ہو سکتا ہے کسی اسٹیج پہ کم ہو گئی یہ تو یہ میرا ایک فنڈامنٹل ہے افیکٹونیس کو امپروو کرنے کے لیے can I improve the effectiveness of ٹیسٹنگ یہ اسی صورت میں ممکن ہے اگر میں ان چیزوں کا جواب دے سکوں so basically اس پرابلم میں جو تین چیزیں جو شامل ہیں وہ کیا ہیں کہ جو آپ کی جو آؤٹ پٹس ہیں جو دو طرح کی آؤٹ پٹس ہیں ایک آؤٹ پٹ آپ کو ٹرو ہے اور دوسرے کیس میں آپ کو فالس ریزلٹ ملتا ہے بیسیکلی آؤٹ پٹ تو ایک ہی ہے لیکن یہ آپ کو جو آپ کو ٹرو ملتا ہے یا آپ کو فالس ملتا ہے ٹرو کس کیس میں ملتا ہے جہاں پر آپ کے اسٹرینگس برابر ہیں فالس آپ کو اس کیس میں ملتا ہے جہاں آپ کے اسٹرینگس انکول ہیں تو کتنی میں ٹیسٹ کیسز بناؤں کتنے سٹرنگ سپیس چیز کو ٹیسٹ کروں اور کہاں پر میں جا کے رک جاؤں یہ ایک بڑا فنڈامنٹل سوال ہے فروم این افیکٹونیس پوائنٹ اف ویو ایک اچھا ٹیسٹر جو ہے وہ جو ٹیسٹ کیسز بنائے گا وہ منیمم ٹیسٹ کیسز ہوں گے جو سسٹم کو زیادہ اچھے طریقے سے ٹیسٹ کر سکیں اور پھر اس کے بعد جو ٹیسٹ کیسز جو ہوں گے وہ ریڈنڈنٹ ٹیسٹ کیسز ہوں گے وہ والے ٹیسٹ کیسز ہوں گے جس میں probability of finding an error would be minimized تو یہ ایک اچھے تیسٹ, کی ایک خوبی ہوتی ہے کہ کس طریقے سے کیسز کو بنانا ہے تاکہ وہ ٹیسٹ کیسز کم سے کم رہیں تاکہ آپ کی ٹیسٹنگ افیکٹو ہو زیادہ سے زیادہ پرابلمس کو ڈسکور کر سکیں کم سے کم ٹیسٹ کیسز کے ساتھ یہ جو میکانزم اس سلسلے میں استعمال ہوتا ہے اسے ہم کہتے ہیں ایکولنس پارٹیشننگ پارٹیشنگ یا چیز ہے بیسکلی آئیڈیا بہائنڈ اکوینس پارٹیشننگ از ٹو آئیڈینٹیفائی گروپ آف کیسز یا ڈفرینٹ سنیروز جس میں آپ یہ سوچیں کہ یہ سافٹ اگر میں اس طریقے سے ٹیسٹ کروں گا تو یہ اس فنڈامنٹل ایسپیکٹ کو ٹیسٹ کر رہا ہوگا پارٹیشننگ کا مطلب کیا ہے کا مطلب یہ ہے کہ اگر دو ٹیسٹ کیسز ایسے ہیں جو ایک ہی ایسپیکٹ کو ٹیسٹ کر رہے ہیں اور ان سے ریزلٹ جو ہے ایک ہی ایکسپیکٹ ہے دونوں کیسز میں آپ یہ ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ دونوں میں ایک ہی رزلٹ ملے گا اگر پہلا ٹیسٹ کیس جو ہے ایرر کو ڈیٹیکٹ کرے گا تو دوسرا بھی ڈیٹیکٹ کرے گا اگر پہلا نہیں کرے گا تو دوسرا بھی نہیں کرے گا یا پروبیبلٹی اس کیا کہ دوسرا نہیں کرے گا تو دین وی ول پٹ انارٹیشن جب ہم ایک پارٹیشن یا ایک بنا لیتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس پارٹیشن کو جب ہم نے کسی ایک ٹیسٹ کیس سے ہم نے ٹیسٹ کر لیا اگر کوئی دوسرا ٹیسٹ کیس جو ہے جو اسی پارٹیشن میں لائی کرتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ ہمیں وہ ٹیسٹ کیس چلانے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ صرف ایک ٹیسٹ کیس سے جس نے پہلے یہ کام کر دیا اسی سے اگر وہ ایڈ پکڑے گا تو یہ بھی پکڑے گا اگر وہ نہیں پکڑے گا تو یہ نہیں پکڑے گا تو یہ ہماری ایفرٹ یہ چلانے سے ویسٹ ہوگی دس ول ناٹ بی افیکٹو ٹیسٹنگ تو بیسکلی دی آئیڈیا از کہ آپ سافٹ ویئر کو اس طریقے سے اینالائز کریں ایز اے ٹیسٹر آئیڈینٹیفائی کریں ڈفرنٹ سنیریوز اس میں آئیڈینٹیفائی کریں کہ اس کی اکوس پارٹیشننگ کون سی ہے ہم اس پہ ڈیٹیل پہ بات کریں گے ان ایکولنس پارٹیشننگ کو جب آپ نے ایک بار آئیڈینٹیفائی کر لیا دین یو ڈیولپ ٹیسٹ کیسز جو ان پارٹیشننگ جو آپ نے آئیڈینٹیفائی کی ہیں ان کو ایکسرسائز کرے اور پھر ڈیفیکٹس کو آئیڈینٹیفائی کیا جائے تو کم سے کم ایکولنس پارٹیشننگ جو ہے یہ آپ کو گروپس دے گی مختلف ٹیسٹ کیسز کے اور ہر گروپ میں سے آپ کو ایک یا دو ٹیسٹ کیسز آپ کو چلانے ہوں گے تو آپ کی ٹیسٹنگ کی ایفٹ کم ہونے کے باوجود آپ کی کوریج بہت بڑھ جائے گی پرٹی آف فائنڈنگ انکریز یہ پارٹیشن جو ہے یہ ایک بڑا انٹریسٹنگ اور بڑا ڈیٹیل سبجیکٹ ہے اس وقت میرے پاس وقت نہیں ہے کہ میں اس پہ بات کر سکوں ان اگلے لیکچر میں میں ڈیٹیل میں لیکن اگلے لیکچر تک جانے سے پہلے آج کا لیکچر ختم کرنے سے پہلے let me go back and ہیو اے ریکپ آف وٹ وی ڈسکس ٹوڈے آج کی سمری جو ہے وہ کچھ اس طریقے سے ہے دو, دو تین چیزیں جو ہم نے ڈیٹیل میں ذرا جن کا ذکر کیا ذرا میں وہ دہرانا چاہتا ہوں آپ اچھے طریقے سے ذہن نشین کر لیجئے پہلی بات تو یہ ہے کہ ڈیولپمنٹ اور ٹیسٹنگ جو ہے یہ سارٹ sort آف of ایک دو یہ پیرل ایکٹیویٹیز ہیں جب ڈیولپمنٹ ٹیم سافٹ ویئر کو ڈیولپ کر رہی ہوتی ہے اس وقت ٹیسٹنگ ٹیم سافٹ کو ٹیسٹ کرنے کی تیاری کر رہی ہوتی ہے ٹیسٹ کیسز ڈیولپ کر رہی ہوتی ہے ٹیسٹ ڈیٹا ڈیولپ کر رہی ہوتی ہے اس کے بعد جب یہ ڈیولپمنٹ ٹیم اپنا کام ختم کر لیتی ہے تو ٹیسٹنگ والے اس ٹیسٹ کیسز کی بنیاد پہ سافٹ کو ٹیسٹ کرنا شروع کرتے ہیں امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ آپ یہ یاد رکھیں کہ ایک ڈیولپمنٹ ٹیم اور ایک ٹیسٹنگ ٹیم یہ دو الگ الگ اینٹیز ہیں اور ایک آرگنائزیشن میں ضروری ہے یہ دونوں الگ الگ ہی رہیں بیکوز دیر از آلویز ٹینشن دونوں کا آبجیکٹو فرق ہے ایک کا آبجیکٹ है کرنا دوسرے کا آبجیکٹ کرنا تو ایک کی करना तो ہے دوسرے کی कंस्ट्रक्टिव है ہے تو دیٹس डिस्ट्रक्टिव है तो آلویز بھی ٹینشن تو اگر وہ ڈیولپر اسے سافٹ ویئر کو ٹیسٹ کرے گا تو پھر وہ اسے اچھے طریقے سے ٹیسٹ نہیں کر پائے گا بیکوز وہ اس کو بریک کرنے کے بارے میں نہیں سوچتا اور جو امپورٹنٹ چیز جو ہے وہ یہ ہے کہ سافٹ ویئر ٹیسٹنگ کی دیر آر نمبر آف different اسٹیجز اور نمبر آف ڈفرنٹ فیز اس سلسلے میں ہم نے یونٹ ٹیسٹنگ موجول ٹیسٹنگ سب سسٹم ٹیسٹنگ سسٹم ٹیسٹنگ ایکسپٹینس الفا ٹیسٹنگ بیٹا ٹیسٹنگ ان سب کی بات کی تو دیر آر آل ڈیفرنٹ ڈیفرنٹ آف ٹیسٹنگ دین فائنلی وی ہیو ٹو ڈیفرنٹنگ بلیک باکسٹنگ اینڈ وائٹ باکس ٹیسٹنگ بلیک باکس ٹیسٹنگ کیا ہے ویسڈر دس سسٹم ہو رہی ہیں کہ نہیں ہو رہی ہیں. کیسے ہو رہی ہیں وائٹ باکس میں وی ایکچلی گو ان سائڈ اینڈ ٹرائی ٹو سی کہ یہ سافٹ ویئر کے structures کیا ہیں اور یہ کیسے یہ کام کر رہے ہیں اور کیا یہ structures اپنا مقصد فلفل کر رہے ہیں کہ نہیں اور آخر میں ہم افیکٹونیس امپروو کرنے کے لیے ٹیسٹنگ بہتر بنانے کے لیے وٹ وی ڈو از وی ٹرائی ٹو کم اپ وارٹیشن آج میرے پاس وقت ختم ہو رہا ہے اس گفتگو کو انشاء جاری رکھیں گے اگلے لیکچر میں اگلے لیکچر تک کے لیے آپ مجھے اجازت دیجیے خدا حافظ اور السلام علیکم